بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعد محترم مسلمان بايو بهنور مجاهد ساتيو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ ابو مصعب سوري حفظه الله کی كتاب دعوه المقاومة الاسلاميه العالميه يعني عالمي جهاد سے ہمارا سبق فصل الفل غربت الغربا یعنی اجنبیت اور اجنبیوں کے بارے میں جو فصل استاذ نے قائم کی ہے اس میں جاری ہے اس فصل میں استاذ نے دو باتیں ذکر کی ہیں پہلی بات میں اجنبیت اور اجنبیوں کا تذکرہ ہے اور دوسری بات میں طائفہ منصورہ کا ذکر ہے طائفہ منصورہ کے معنی اردو میں غالب جماعت کے ہیں طائفہ منصورہ کا یہ کلمہ حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا ہے اباہرین علی الحق یعنی حق کی بنیاد پر یہ غالب رہیں گے اور الناس وغیرہ جو عبارات ہیں ان سے علماء نے اس کا نام منصورہ یعنی غالب رکھا ہے طائف منصورہ کا پورا نام اس ترکیب کے ساتھ موصوف صفت ترکیب کے ساتھ حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا ہے احادیث نبویہ اور علماء کرام کے اقوال میں طائف منصورہ یعنی حق کی بنیاد پر غالب رہنے والے اور اس دین کے خاطر لڑنے والوں کے سلسلے میں چند احادیث مذکور ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے اور دنیا و آخرت میں ہمیں ان کے ساتھ رکھے ان معاویہ رضی اللہ عنہ یرفعہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مرفوعا عن پیغمبر علیہ الصلاة والسلام سے نقل کرتے ہیں لا يزال من امتی امت قائمت بعمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حت امر اللہ وهم على ذلك کہ میری امت میں سے ایک امت یعنی ایک گروہ اللہ کی شریعت کو قائم رکھے گی اللہ کے حکم کو قائم رکھے گی لایہ من خد من خالف ان کو جو لوگ بی یار و مددگار چھوڑ دیں گے وہ اور جو ان کی مخالفت کریں گے وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور نقصان نہ پہنچانے کا مطلب ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ اس کا تعلق ایمان سے اور عقیدے سے ہے کہ عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے ان کے مخالفین اور ان کی مدد نہ کرنے والے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے حتیاتی امر اللہ ومعلیہ یہاں تک کہ اللہ تعالی کا حکم یعنی قیامت آئے گا اور وہ اسی پر ثابت قدم ہوں گے اس حدیث کے مطابق امت تین گروہوں میں بٹ جائے گی ایک گروہ تو وہ ہوگا جو کہ اللہ تعالی کی شریعت کے مطابق چلے گا اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو کہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جو ان کی مخالفت کرے گا امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت ہے حضرت جابر بن رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً لن يبرح الدین قائما لئی ابراہدین کا من المسلمین حتى تقوم المسلم کہ یہ دین قائم رہے گا اور اس کی خاطر مسلمانوں کا ایک گروہ مسلسل جنگ کرتا رہے گا حتیٰ کی قیامت قائم ہو جائے گی یہ دوسری روایت بھی مسلم کی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ رد اللہ کی مرفعان لا على لاتم امتی حق ظاہرین القیامہ کہ میری امت کا ایک طائفہ ایک گروہ حق کی خاطر لڑے گا ظاہرین اور وہ غالب ہوگا کہ لا یوم اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا وفی روایت النسائی عن سلمت بن نفیل الکندی رضی اللہ عنہ امام نسائی کی روایت ہے سلمہ بن نفیل الکندی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھا فقال رجل یا رسول اللہ تو ایک شخص نے کہا اے اللہ کے پیغمبر اذال الناس الخیل ووضعوا السلاح لوگوں نے گھوڑوں کو بیکار چھوڑ دیا ہے اور اسلحے رکھ دیے ہیں لا جہاد اوزا رہا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب جہاد نہیں ہے جنگ نے اپنا سامان رکھ دیا ہے یعنی جنگ ختم ہو چکی ہے فعق بال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر علیہ سلاۃ وسلم اپنے مبارک چہرے کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوئے کالا خیزبو پیغمبرا علیہ السلہ والسلام نے فرمایا کہ وہ غلط کہتے ہیں خیزب كذب یک اس کی نسبت اگر صحابہ کرام یا سلف صالحین کی طرف ہو جن کے بارے میں ہمارا گمان نیک ہے تو آپ ترجمہ کریں گے اختو کہ انہوں نے غلطی کی انہوں نے جھوٹ بولا نہیں کہیں گے پیغمبرا علیہ السلات و سلام نے فرمایا کزبو انہوں نے غلط کہا ہے القتعلو جنگ تو ابھی شروع ہوئی ہے ولا يزال من امتی امت, امت لون على الحق اور میری امت کا ایک گروہ حق کے خاطر لڑتی رہے گی اللہ لهم قلوب اقوام یہ نقطہ بہت اہم ہے اللہ لهم قلوب اقوامن اور اللہ تعالیٰ ان کی خاطر بعض قوموں کے دلوں کو ٹیڑا کر دیں گے وہ ارزکن اور اللہ تعالی ان کو ان سے رزق دیں گے یعنی وہ جن کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہوں گے ان کے خلاف یہ لڑیں گے اور ان سے غنیمت حاصل کریں گے پاکستان کی ناپاک فوج کی مثال یہ زندہ مثال ہے کہ جن کو لوگ پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے تھے لیکن جب عمارت اسلامیہ کا سقوط ان کے کردار کی وجہ سے ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو کھول کر رکھ دیا اور ان کے نقاب کو نوش ڈالا اور لوگوں کے سامنے یہ واضح ہو گئے اور آج ان کا مال مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنا ہوا ہے حتی, تقوم السا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور امت محمدیہ کا ایک گروہ حق کی خاطر لڑتا رہے گا اور دوسری بہت ساری قوموں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ٹیڑھا کر کے رکھ دیں گے اور پھر ان کے اموال اور ان کی دولتیں ان کے لیے مال غنیمت بن جائیں گی وہ اللہ اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے الخیل مقود انفین واسحا الخی روم القیام اور گھوڑے ان کی پیشانیوں میں تو خیر رکھی گئی ہے بھلائی رکھی گئی ہے قیامت ترک کے لیے قیامت تک کے لیے گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر ڈال دی گئی ہے خیر باندھ دی گئی ہے وہ یوہا ال مقبوط ان غیر ملبس اور میری طرف یہ وہی آ رہی ہے کہ میں اٹھا لیا جاؤں گا اور زیادہ رہنے والا نہیں ہوں یبر قاب اور تم لوگ میرے پیچھے جماعت جماعت بن کر آؤ گے تم لوگ اس حالت میں کہ تم لوگ ایک دوسروں کی گردنیں مارو گے یعنی جماعت جماعت بن کر قتل ہو کر میرے پاس آؤ گے وقر دار المؤمنين الشام اور مسلمانوں کا مرکزی ٹھکانہ شام ہے۔ ان المغيرة يرفعه قال امام احمد رحمه اللہ کی روایت ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعا فرماتے ہیں کہ لا يزال الناس من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين حتى ياتيهم امر الله کہ میری امت کے کچھ لوگ حق کی خاطر لڑتے رہیں گے اور وہ غالب ہوں گے حتیٰ کہ ان کے ہاں اللہ کا حکم آ جائے امام مسلم رحم اللہ کی روایت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی میوری خیر فی الدین اللہ تعالی جس کے ساتھ اچھائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں ولا تضالمسلم یقاتلون علی الحق ظاہرین غاہرینا و وآہم الم القیامہ اور میری امت کے ایک گروہ حق کی خاطر لڑتا رہے گا اور وہ اپنے مخالفین پر غالب ہوں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی حضرت معاویہ ہی سے مرفوع روایت ہے رضی اللہ عنہ لات وفت امتی الناس لا من خد ولا من نصرهم کہ قیامت قائم نہیں ہوگی مگر میری امت کا ایک گروہ لوگوں کے اوپر غالب رہے گا وہ ان کی مدد نہ کرنے والے اور مدد کرنے والے دونوں کی پرواہ نہیں کریں گے یہ گروہ ان کی مدد نہ کرنے والے اور مدد کرنے والے دونوں کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی جو دے اس کا بھی بھلا جو نہ دے اس کا بھی بھلا کسی کوئی پرواہ ان کو نہیں ہوگی